الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی الک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی الک و اصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے بلاسیگز اف غوث اعظم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ لے کر ہم روزانہ رات اس وقت اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے بیرون ملک کے ناظرین جہاں اس وقت کہیں عشاء کا وقت ہوگا کہیں عشاء کے بعد اور کہیں عشاء سے قبل کا وقت ہوگا امریکہ اور کینیڈا میں امید ہے کہ دوپہر کا وقت ہوگا شام کا وقت ہوگا ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں ہم اس نشریات میں یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ انگلش مدنی پھول بھی آپ تک پہنچائیں اور آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیرت غوث اعظم چونکہ ہم فرام دا فرسٹ نائٹ آف گیارہویں شریف اس ربی الآخر کی پہلی رات ہی سے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں کبھی غوث پاک کے تقوے پر کبھی آپ کے بچپن پر کبھی آپ کے ولادت سے پہلے کے واقعات کبھی آپ کی کرامات پر کبھی آپ کے مش, آپ کے جو, جو بشائے قادریاں ہیں جو سلسلہ ہے آپ کا اس پر ہم نے مدنی پھول حاصل کیے آج چیدہ چیدہ ان باتوں پر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے جو غوث پاک کی عادتیں ہیں پیارے غوث اعظم کی پیاری ادائیں ہیں آپ کا جو طریقہ زندگی تھا جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے ان مدنی پھولوں کو انشاءاللہ ہم آج حاصل کریں گے ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں آہ انگلش مبلغ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو یو کے سے تشریف لائے ہیں چونکہ فیضان مدینہ میں اللہ کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے تو دنیا بھر سے مبلین کی آمد جاری ہے پچھلے دنوں آپ نے ہمارے ساتھ تھوڑے دنوں پہلے ساؤتھ افریقہ کے مبلک ہمارے ساتھ تھے پھر یو کے ایک اور آج ہمارے ماشاء اللہ بلیک برن سے آئے ہوئے اسلامی ہے منقبت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے سلسلے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر کال نہ ملے تو گھبرائیے نہیں لائف مدنی چینل اسکیپ آئی ڈی پر بھی چیک کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو وہ ایڈریس بھی دکھایا جائے گا جو اسکائپ ڈی کا ہے وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا آئیے بادب ہو جائیے بادب طریقے سے تلاوت قرآن مجھے سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مطمئنه ارجعني إلى ربك رابية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله سبحان الله ان آیات کا حضور ترجمہ بھی بیان کیجیے یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ والوں کے لیے سبحان اللہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اے وہ اے تجھ سے راضی کیا بات کیا بات پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آلحان اللہ سلحان اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے اللہ والے وہ ہوں گے جنہیں یہ مشدۂ جاں فضا سنایا جائے گا آکاش جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی یہ مشدع ملے کہ میرے بندے میری رحمت کی طرف آ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے اکاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں یقیناً اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں یاد رکھیے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم قریب ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا اس وقت باب المدینہ کراچی میں کچھ رینی کلائمیٹ ہو رہا ہے ہم تھوڑی دیر سے آئے بھی اسی لیے تھے کہ ہم پہنچ چکے تھے لیکن چونکہ ہم آؤٹ ڈور شوٹ کر رہے ہیں اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں تو رم جم برس رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لئے سلسلہ ہوا اور اب بارش رک چکی ہے لیکن ہم رب سے دعا کرتے ہیں مولا ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے کیونکہ تیرے بندوں کا تذکرہ تیرے نیک بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آئیے اب شریف کی طرف چلتے یہ ناطقو اسلابے موجود ہیں ائیے ان سے کچھ کلام سنتے ہیں صلی صل اللہ, صل اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی لا محمد صلی اللہ علیہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خير من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹا بیٹا اس بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناشری پڑھوں گا اپ بھی نیت کیجئے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 رسول اللہ, علی حبیب اللہ برادر اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام پیش کر رہا ہوں آپ تمام اسنائی بھائی بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائے انشاءاللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی گن ہ گارو کرو ز شفی خیر ہو گنگارو کرو ز شفیع خیر بنے گی دولا نبی علیہ السلام ہوگا دولا شفاعت بنے گی دولا نبی علیہ السلام ہوگا غش شفير <تصفيق> خير شفاتی نبی با کو ان گلاب ہوگا ادیض لو تجو ان گلاب ہوگا شاط بنے کی گولا نبی علیہ السلام ہوگا اور اتنے کو وہ تمہیں جانو ہو دیکھو سر یہی وہ مکان ہو ہوگا تیرا تمہیں جانو ہو دیکو سر یہی وہ بو ہوگا مکان ہو گلہ کی کر نبی علیہ سلام ہوگا اور خوشور چی ہو حامد حضور ہو گی حامد خمی سر آپ بند لب پہ خمی دس آپ بند لب پہ میرے دور دو سلاب ہو گا کمی دس بند لب پہ میرے سلاب ہو گا دودن شفاط کی دولا نبی علیہ سلاب ہوگا دودن شفا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سیرت غوث اعظم آج ہمارا ٹاپک ہے اس پر ہم انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے سمجھنا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالانو کی برکتیں بھی حاصل کرنا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج کچھ غوث پاک کی پیاری پیاری عادتیں سننی ہیں آپ کا انداز زندگی کیسا تھا اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں ایک بڑی پیاری غوث پاک ردی اللہ تعالانو کی کرامت جو ہے وہ سنتے ہیں چونکہ آپ کی کرامتیں ساری بہت پیاری ہیں اور بہت کچھ اس میں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے لیکن سے پاک ربی اللہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی ہمیں یہ بھی سنا کہ لوگوں کے دل آپ کی مٹھی میں تھے آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے لوگوں کی مدد کیا کرتے مگر جنات ہم نے بہت سنا ہے جات کے بارے میں نام سنتے ہی ڈر لگنے لگ جاتا کچھ لوگوں کو لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اسٹیٹس کیا ہے اب غوث سکلین کہلاتے اور غوث وکلین کے معنی یہ ہے کہ انسان اور جنات ان سب کے وہ غوث تھے ان سب کو لیڈ کرتے تھے ان سب کے فریاد اب احمد کا بیان ہے کہ ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکایق غائب ہو گئی میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد غوث پاک کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی آپ نے فرمایا کرک جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حسار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ وہاں میرا تصور جما لینا اور بسم اللہ کہہ لینا رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے اور ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں سہری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا اب کتنی ساری چیزیں بتا دی یہ سب کچھ ہوگا اور پھر جنات کا بادشاہ بھی تمہارے پاس آئے گا اس سے کہنا مجھے شیخ ابد القادر ضیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے تم میری لڑکی کو تلاش کرو چلاچے کرخ کے ویرانے میں جا کر وہ کہتے میں نے سے پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرا جو راؤنڈ تھا سرکل تھا حصار تھا اس کے باہر سے گزرتے رہے جنات کی شکلیں اس قدر حیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی شہری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا اس کے ارد گرد بھی جات کا ہجوم تھا حسار کے باہر ہی سے اس نے مجھ سے میری حاجت دریافت کی میں نے بتایا حضور مجھے غوث العظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اتنا سننا تھا کہ وہ ایک دم گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے میں نے اپنی لڑکی کا گمشدگی کا واقعہ سنایا اب اس جنات کے بادشاہ نے تمام جنات میں اناؤنس کر دیا اعلان کر دیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے چندی لبھات میں ایک چینی جن کو بطور مجرم پکڑ کر حاضر کر دیا گیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضور غوث اعظم کے شہر سے تم نے لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ وہ کاپتے ہوئے بولا حضور میں اس کو دیکھ کر ہی عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ زوجل آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے حد چاہنے والے اس پر وہ بولا خدا کی قسم غوث اعظم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں جب اللہ تبارک مطالعہ کسی کتب وقت کا تعین فرماتا ہے تو تمام جن و انس کو اس کے تابے کر دیا جاتا ہے لک ایٹ دی سٹیٹس آف غوث اعظم رضی اللہ کیا مرتبہ ہے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دبدبا غوثیت تو یہ اسٹیٹس ہے ہمارے غوث اعظم کا ہم نے بہت سارے مسکنسپشن بھی ہمارے سلسلے میں دور کیے ہیں کہ کیا کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے دنیا سے کوئی چلا جائے تو کیا وہ مدد کر سکتا ہے کیا کوئی مردوں کو بھی دلا سکتا ہے اس کانسیپٹ کو ہم نے مسکنسپشن کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا چونکہ شہری کی بات ہوئی ہے یہ کلیئر کرتا چلو آپ کو کچھ سات کا شور بھی سنائی دیتا ہوگا ہم چونکہ فیضان مدینہ کے ساتھ ہی ایک جگہ پر موجود ہیں اور ہمارے یہاں بھی اس وقت شہری کا وقت ہے تو یہاں کچن کے اندر گویا کھانا بھی پک رہا ہے یہ ایک انتظام بھی ہو رہا ہے ہزاروں اسلامی بھائی فضان مدینہ میں موجود ہیں تو ان کے لیے بھی اس وقت لنگر کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو یہ سب سا... تھوڑی وائسز بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی اور چونکہ ہم لائو ہیں تو یہ ریئلٹی ہے آ... کچھ اس کو ڈیفائن کریں گے اس کرامت کو اپنے کچھ سورائز کے This is one of the titles of Huzur Ghose Paak, Sheikh Abdul Qadir Jilani mm -hmm. and this means the helper of humans and jinns Masha. because Ghose Paak he helped human beings and he also he was a helper for the jinnats as well and we heard in the Waqiyah where uh, a child was kidnapped by a, a, a, a, a jinn, Chinese, jinn. chinese jinn, hmm. a chinese jin. and how Gospak's name was mentioned and he told him that go there and draw a circle around yourself and P jinn arts will come to you and then the king of the jinns came there and he asked what is the problem and he was told that my daughter has been kidnapped and then he ordered that that jin be looked for and uh, brought forward and he ordered that his head be taken off mm. and then he explained that how Gospak mm. his one glance میکسلٹی dab the, the اللہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر جنات تھر تھرائے لیکن کیا غسل پاک کے انداز میں وہ روبو دبدبا ہر وقت ہوتا کیا آپ کرر فر سے رہا کرتے اپنے غلاموں اپنے مریدین سے آپ کا کیا انداز ہوتا ہے اس بارے میں کچھ بتائیے حضور گو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو زندگی گزارنے کا ایک مبارک انداز تھا یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ صحابہ کرام علی مردوان کی مبارک سیرت سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا جا بات، جا بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے واہباد الرحمان جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آجزی کے ساتھ جو ہے وہ اعمال. چلتے ہیں اکڑ پھو والے جو ہے وہ نہیں ہوا کرتے غوث پاک کتنی ہیں سب آپ نے بھی جو ہے وہ کرامتیں جو ہے بیان فرمائی ہیں امیر سے بھی روزانہ کرامت سنتے ہیں غص پاک کا ارشاد بھی مدرم مذاکرے میں سنتے ہیں اعمال. اور پھر ویسے بھی اتنی ان کی جو ہے وہ شانیں ہیں تو ان ساری شانوں کے باوجود آپ کے اندر نہ تو کوئی کرو فر والا معاملہ تھا نہ کوئی تکبر والا معاملہ تھا بلکہ آپ ایک انتہائی منکسر المزاج اور رقیق القلب ہستی تھے یعنی نرم دل والے تھے اللہ اللہ اللہ اللہ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر جو ہے وہ کسی گلی میں سے ہوا تو وہاں پر چند بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے حضور و سے پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی شفقت کا معاملہ جو ہے وہ فرمایا اب ان کے اندر ایک بچہ ایسا تھا کہ جو ان کے مقام کو جو ہے وہ نہیں جانتا تھا بچے سب بچے, بچے ہوتے بچے ہیں ہاں جی تو اس بچے نے حضور غو پاک کی خدمت میں جو وہ پیسے دیے اور اس نے کہا کہ میرے لیے مٹھائی لے کر کے آئیں اب آپ دیکھیں کہ جو زمانے کا غوث ہو پاک پیسے رہا ہے جی بچہ پیسے دے رہا ہے میرے لیے جو ہے وہ آپ مٹھائی لے کر کے آ جائیں غوث الصقلین ہو اتنی شان والا ہو عبادت گزار ہو جس کے جو ہے وہ ہزاروں چاہنے والے ہوں تو انداز دیکھیے حضر غوس پاک نے آگے سے کچھ ارشاد نے فرمایا بلکہ آپ چلے گئے اور جا کر آپ مٹھائی لے کر آئے اور اس بچے کو جو ہے بلا کر دی اب وہ جو دیگر بچے تھے انہوں نے بھی سب نے پیسے بزرگوں سے پاک کی خدمت میں پیش یہ ہمارے لیے بھی مٹھائی کا کام کر دیا نا جی ٹھیک ہے تو بچوں کو جو ہے وہ دیے پیسے تو بچوں نے پیسے دیے بزرگوں سے پاک کو سب کے لیے آپ جو ہے وہ مٹھائی تو یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی جو ہے وہ تکبر نہیں تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ کیسا جو ہے وہ مشفکانہ معاملہ تھا شفقت والا معاملہ تھا کہ اگر آپ کے بچوں کی امی جو تھی اگر کبھی بیمار ہوا کرتی تھیں تو گھر کا کام بھی جو ہے وہ خود کر دیا کرتے تھے ہٹا کے آٹا بھی گوند دیا کرتے تھے روٹیاں بھی پکا دیا کرتے تھے اور سفر میں اگر کبھی کسی کے ساتھ سفر کرتے تھے تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ اپنی کام کی بھی جو ہے ذمہ دار جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام بندہ کرنا اس کو سمجھتا ہے کہ میرے تو بڑے چانے والے ہیں یا خادم ہیں نوکر ہے یہ ہے یہ وہ ہے تو ان سے جو ہے وہ وہی وہ کریں یا کچھ چانے والے ہیں وہی کام کریں مجھے نہ کرنا پڑے لیکن غصے پاک آپ جب کہیں سفر پر کرتے تھے محبین مریدین ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن آپ اپنے لیے بھی کام جو ہے وہ طے فرما لیا کرتے تھے جی بالکل اور مریدین کہتے تھے کہ حضور ہم کرتے اور سارت مندی کی بات ہے مرید کے لیے کہ وہ اپنے پیر کی خدمت کرے طالب علم کے لیے سارت مندی کی بات ہے کہ اپنے استاد کی جو ہے وہ خدمت کرے عوام کے لیے سارت مندی کی بات ہے کہ علماء کی جو ہے وہ خدمت کریں ان کا مبارک انداز کیسا تھا آپ نے رشاد فرمایا کہ جب سرکار جسے وہ سفر فرمایا کرتے تھے تو سرکار بھی اپنے ذمہ سے کام لے لیا کرتے تھے تو میں بھی انہی کا غلام ہونے کی اتباع کرنے والا اللہ ہوں اللہ اللہ تو یہ آج یہ انکساری یہ نبی پاک صلی اللہ وسلم کی سنتوں سے محبت یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں حضور حضرت ہم ایک اور بات پر غور کریں ماشاءاللہ ہم جو ہمارے سلسلے چلے اس سے پہلے اگر ہم اعلیٰ حضرت کے دنوں میں ہم نے سلسلے کیے ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے بلسنگ آفاثیل کیے بلیسنگزم اللہ والوں ہیں. یعنی اگر ہسٹری آف اولیاء کرام ہسٹری کرام ہسٹری آف انبیاء بہت ساری باتیں مشترک ہوں گی کامن ہوں گی لیکن جو آج کا وسف ہے, ہے اتنا اہم وصف نظر آتا ہے کہ کمال یہ میرے پیارے اسلامیہ کو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام پہ ہم سلسلے کر رہے ہیں یعنی ان کی ذات ڈسکس ہو رہی ہے تو کتنا بڑا اسٹیٹس ہے لیکن سب کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے کہ تکبر نام کی چیز نہیں جتنا بلندی پہ جاتے گئے اتنا اپنے آپ کو جھکایا چلے گئے کے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو وہی لوگ میرے پیارے اسلام بلندی حاصل کرتے ہیں جو آجزی اختیار کرتے ہیں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ ازد کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا ہے اور ایک حدیث پاک محسوس یہ بھی ہے کہ انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فشتے کے ہاتھ میں ہوتی اللہ, ہوتی اللہ, ہے اللہ, اللہ اللہ دعود اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ نے جو کتاب اشاع کی ہے تکبر نامی کتاب اس کے اندر یہ روایت جو موجود ہے کے انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب بندہ جھکتا ہے آجزی اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس لگام کو جو ہے وہ اوپر کر دیتا ہے یعنی है اس بندے کے مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے اور جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے پھولتا ہے تو وہ فرشتہ اس لگام کو نیچے کر دیتا ہے یعنی اللہ وہ بندہ جو ہے ضلعت اور پستی کے اندر گویا یوں سمجھے کہ یہ دو پنڈولم ہو گئے یعنی وہ بیجان کے دو پلڑے ہو گئے کہ اگر اب نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے آجزی اختیار کرنی ہے بندوں کے لیے نرم دل ہونا ہے اللہ مقام کو بلند فرما دے گا میجورٹی ویوز چینل ہاؤ مین پیپل آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ چاہنے والے ہیں دنیا بھر سے لوگ ملنے آتے خود یو کے آئے ہوئے ہیں آپ ہی بتا دیں کہ آپ کا مین موٹو کیا تھا یہاں آنے کا اب دیکھیں دنیا بھر سے لوگ لوگ یو کے جاتے ہیں یو کے والے پاکستان کیوں آ رہے ہیں ایسے حالات میں بھی آتے ہیں کیونکہ امیر علی کی ذات یہاں موجود ہے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی اور امیر علیہ کی وہی میرے نے کہا نا آپ نام لیجیے کسی ولی کا کسی شخصیت کا جس کو اللہ نے عروج عطا فرمایا جو نیک لوگ ہیں جو, جو بہت اہم وسط ہے کامن فیکٹر ہے وہ آج اور انکساری ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ باقی عوام کے دلوں میں ایک کامن فیکٹر ہے اور وہ تکبر بن چکا ہے یعنی اگینسٹ آج بھی اور ان کی ساری ہم چلویں غوث پاک کا اسٹیٹس ہم گیارہ دن ہو گئے دس دن ہو گئے ان کے بیان کرتے ہوئے کہ کرامتیں کیسی دعا کرے تو بارہ سال پرانی بارات باہر آ جائے وہ دعا کرے تو جناب مردے زندہ ہو جائے وہ دعا کرے تو بلکہ ان کے مدرسے کی گھاس کھائے تو تاؤن کا مرس شفا ہو جائے غوث پاک دعا کرے تو ماں کے بچپن میں دعا کرے تو مردہ بچہ ماں کی گود میں زندہ ہو جائے کوئی جناب کسی کی تقدیریں بدل جائے گو پاک کی دعاؤں سے ایک وہ مقام ہے مرتبہ ہے جن آپ تھر تھرا ہے مگر آج جی ان کی ساری ہمبلنیس ہم کہاں ہیں ایک تو ہمارے گناہ ختم نہیں ہو رہے ہماری خطائیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی لیکن تکبر بھی جان نہیں چھوڑتا اور یہ تکبر بہت بری بلا ہے یہ اتنی بری بلا ہے کہ ایک ہی حدیث سے پاک اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں سنی سب نے ہوگی یاد بھی سب کو ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا سنتے چلے آتے لیکن تکبر کی کیا میننگ پتا ہے ہمیں تکبر کہتے ہیں کہ کس کو بندہ ہی کہتا کہ میں تکبر نہیں کرتا میں تھوڑی کسی وہ اکڑپوں دکھاتا ہوں میں بڑا عرضی کا پیکر تکبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے سپیریئر سمجھنا کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا آج غریب کے گھر کون جاتا ہے آج کسی فقیر سے کون ہاتھ ملانا پسند کرتا ہے آج جس کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا اسے واقعی کوئی نہیں پوچھتا ہم بھی اسی کے پاس جاتے ہیں جس کو سب پوچھتے ہیں حالانکہ تکبر وہ بلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ابلیز کا مرتبہ کیا تھا وہ فرشتوں کا استاد بن گیا عبادت گزار تھا مگر اس نے تکبر کیا اور اس تکبر نے اس کے ساتھ کیا حال کیا اس نے قرآن مزید میں جملے موجود ہیں نا انا خیر من پنی من ناری وخلقتہ من تین یہ کیا تھا تکبر ہی تو تھا نا کہ ترجمہ ایمان میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا یہ لمحے بھر کا تکبر یہ کچھ دیر کا تکبر ہسٹری کیا تھی کہتے ہیں کہ ہر ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا اتنی عبادتیں فرشتوں کا استاد اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا جن ہونے کے باوجود فرشتوں کی سخت میں حاضر ہوتا اتنا بڑا اسٹیٹس اب یہ تکبر کے جملے تھے کیا ہوا قرآن کہتا ہے فخر ان کا رجیب انئی کا لانتی الا یومین ترجمہ کنزول ایمان تنت سے نکل جا کہ تو تاندھا لانت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لانت ہے قیامت تک ذرا سوچیے کیسے پلٹا کھایا اس کی زندگی میں آج تک لانت ہے اور صرف یہی نہیں ہے وہ نمرود جس کو تکبر تھا کیا تکبر تھا خدائی کا دعوی کر دیا اتنا پیسہ اتنا اسٹیٹس اور جب تکبر کیا تو رب نے ایک مچھر کے ذریعے لنگڑا مچھر مچھر بھی لنگڑا تھا چلو بھائی تو اب میرے رب کی جب کہتے ہیں نا کہ وہاں سے جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑے بڑے کررو فر والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس کا ترجمہ حضور ان نب ش تمہارے رب کی پکڑ بو اللہ, ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ غور کیجئے اس پکڑ کا خیال کیجئے آج پکڑنے والا کوئی نہیں نا آج پیسہ ہے تو غریبوں پہ ظلم کر لو آج اقتدار ہے تو جتنے لوگ ہیں جو کرنا ہے کر لو کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو کسی کا مال کھا جاؤ کسی کا قرض ادا نہ کرو جس کے دل توڑنے توڑ دو جس کو گالیاں دینی ہے گالیاں دے دو جس سے بتہ لینا ہے بتا لے لو آج کوئی پوچھنے والا نہیں مگر ایک دن ہوگا جب یہ پکڑ ہوتی ہے میرے پیارے اسلام بھائی ہلاک و برباد ہو جائیں گے ر اس نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا خر کر دیا گیا دریائے نیل کے اندر بہرحال یہ تکبر بہت بری بلا ہے خدا را اپنے آپ کو تکبر سے بچائیے خاص طور پہ غوث پاک کے چاہنے والوں ظاہر ہے آپ غوث پاک کو چاہتے ہیں جب ہی تو آج رات کے اس پہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں آپ کو میں غوث پاک کی سیرت کا یہ مدبی پھول دینا چاہتا ہوں آج بھی اختیار کیجئے بلکہ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے بہتر سب کو سمجھے اپنے آپ کو سب سے بہتر نہ سمجھے ایوری بڈی بیٹر دین می بندہ یہ سوچ لے کہ میں سب سے برا ہوں یہ مجھ سے اچھا ہوگا اور بڑا اچھا فارمولا دیا اس کے اندر کہ مثال کے طور پہ اب آپ سے کوئی عمر میں بڑا اس کو کیسے اپنے سے اچھا سمجھے کہ یار اس کی عمر زیادہ ہے میری عمر کم ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اچھا اب کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو بندہ یہ سوچے اس کی عمر کم ہے میری عمر زیادہ ہے اس کے گناہ کم ہوں گے آئے آئے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر ہو اسی طرح اگر آپ علم والے ہیں جاہل جاہل سامنے آج علم والا جاہل پہ تکبر کرتا ہے حالانکہ یہ سوچے کہ مجھے تو علم بھی مل گیا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے میں پڑھ بھی لیا اب بھی عمل نہیں کرتا کیا پتا یہ مجھ سے زیادہ عمل کرتا تو بہت ساری اس طرح کی کیٹیگریز بیان کی علما نے کہ بندہ دوسروں کو سب اپنے آپ سے بہتر سمجھے مگر اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھنے کا ذہن ہے اور آئیے میں بتاتا ہوں بہترین کون ہے اور بچپن کون ہے اور یہ میں کیا بتاؤں گا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے میں فیصلہ نہیں کر سکتا یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے جو واقعی سب سے بڑا ہے سب سے بہترین ہے سب سے آلہ ہے میرے آقا علیہ صلاح السلام کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں آلہ عدرت لکھتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی میرے آخا فرماتے ہیں بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک صرف پسندیدہ نہیں نزدیک بھی نیئر اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ جس میں جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ میرے سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واحت بکنے والے لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفع حک ہوں گے صحابہ اکرام نے کی یا رسول اللہ بےہدا بکواس بکنے والے اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا یہ فرحق کون ہوں گے فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے اچھے اخلاق والا نبی پاک کے قریب آقا کا پسندیدہ اور تکبر کرنے والا لوگوں کا مذاق اڑانے والا فرماتے میری مجلس سے بھی دور اور میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت ہے اب جس سے آقا ہی ناراض ہو جائیں قیامت کے دن جیسے نبی پاک فرمائے میری مجلس سے دور ہے اس کا بننا کیا ہے ارے وہی تو ایک ذات ہے جو ہماری بخش کا سامنا کرے گی ہمیں آقا کے قریب رہنا ہے نبی پاک کی شفاعت حاصل کرنی ہے خدا را اگر یہ بری عادتیں ہیں اور واقعی اس ٹاپک پر ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں لیکن سلسلے کا وقت ایک مختصر ہوتا ہے ہم نے اور بھی موضوع پر بات کرنی ہے جس کتاب کا ہمارے اسلامی بھائی نے نام لیا میں آپ سب کو مشورہ دوں گا وہ کتاب تکبر المدینت العلمیہ کی کتاب ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایک بار ضرور پڑھ لیجیے پرابلم یہ کہ ہم سمجھتے ہیں پرابلم ہے یہ تکبر لیکن ہمارے اندر نہیں ہے اس میں باقاعدہ سمٹمس بتائے گئے ہیں نشانیاں بتائی گئی ہیں جو تکبر کرنے والے کے اندر پائی جاتی ہیں جب وہ نشانیوں کو آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا یار یہ تو میں بھی کرتا ہوں یہ تو کبھی کبھی میرا بھی انداز ہوتا ہے میرا بھی کبھی کبھی بہیویئر ہو جاتا ہے پھر بندے کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا اور وہ توبہ بھی کرے گا تو بڑی پیاری جی زیادتوں کو کچھ سمرائز کیجئے پھر میں آپ کی کالز کی طرف چلوں گا will be the people who have the best character, the best in good character. And those furthest away from me are those who are immodest, speak, filthy, and who are arrogant and who make fun of other people. So we should try to improve our character by reading the sirat of our Buzhurgani deen and try to follow in their footsteps and stay away from arrogance. And the way I have explained that we should try to read this book just... particularly a full book written on uh, arrogance and pride and in it it tells you the symptoms Signs and then it tells you the cure well well. جی جی. جی. جی للہ دعوت اسلامی کے بدنی ماحول میں بیماریاں بتائی بھی جاتی ہیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے اور اس کا علاج بھی دیا جاتا ہے جی تو یہ جی. ایک ایسا شفا خانہ ہے جو گناہوں کی بیماری سے ہمیں جی. علاج اتا کرتا ہے تو آئیے اس شفا خانے میں ایک بار لیبورٹری ٹیسٹ تو کروا لیجیے کہ میرے پاس اگر کوئی ایسی باتنی بیماریاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں آئیے کو شامل کرتے ہیں پھر ایک اور پیاری عادت اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں باب ال مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں محمد قسم رضاری ماشاء اللہ کا سلسلہ بہت اچھا ہے حاجی عبد الحبیب ماشاءاللہ ماشاء چینل کی زینت ہے بہت اچھے طریقے سے متنی چینل کا سلسلہ ڈیل کرتے ہیں آپ سے یہ سوال ہے کہ وسیع اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو وس اعظم کا لقب کیسے ملا اور میری ایک من کی فرمائش ہے میرا ولیوں کے امام جی دو تن کے نام السلام علیکم و رحمۃ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ جی حضور دوسری کال دیجیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور ہمیں منقبت سنا دیجیے مرشد اتار مُرشدی اتارا جی جناب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد فرحان اسلام اٹائی گلستان میں جوہر سے بات کر رہا ہوں مجھے قافلے میں جانا ہے تو مجھے اس کی ترغیب بتا دیں آپ بالکل بتاتے ہیں قافلے میں اگر آپ نے تشریف لے جانا ہے اور آپ چونکہ باب المدینہ میں ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا آپ فیضان مدینہ ہی آ جائیں یا الحمد مدنی قافلے بھی آئے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے بھی جاری ہیں تو تین دن کی نیت سے آپ کل فیضان مدینہ آ جائیں کیونکہ کل باب الاسلام اسلام سندھ حیدرآباد سے بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی آ رہے ہیں کل گیارہویں شریف کی رات بھی ہے تو تین دن یہی گزار لیجیے اور اگر آپ اس کے علاوہ کہیں اور بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو فیضان تشریف لائیں گے تو یہیں سے کے قافلے کی بھی بنا دی جائے گی ایک اور کال بھی سنا السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عرب شریف سے بلا لو پھر مجھے ہے بہروبر مدینہ السّلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا لو پھر مجھے ایشا ہے بہروبر کچھ کچھ اشعار سنا دو تین کلام آپ کی طرف آ گئے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا مجھے refa ان شاء اللہ اس کے بچے شال پیش کرتا ہوں میرا باب میرا والیوں کے بام دے دو پنجتن کے دام ہم میں فل ہے سر جائے بڑی دیر سے میرے میرا تل ہے سج دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار, نظر کرم سرکار, نظر کرم سرکار اپنے بہتوں پر ایک اقبال بڑی دیر سے اصوں کے مشکل پوشا و سے آزن پتی کے ہا جا و سے آزن ہے کہ مشکل ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے بسوں پر ایک بار سننے میں سل رج بڑی رے محترم بھائی پیارے گو پاک کی سیرت پر بات ہو رہی ہے اور یہی بات کل بھی جاری رہے گی کیونکہ کل تو بڑی گیارہویں شریف ہے یاد رہے کہ کل انشاءاللہ شاء جمعرات کی رات بھی ہے کل فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع اس کے بعد اجتماع ذکر و نات منقوتی بھی ہوں گی ناتے بھی ہوں گی اور پھر انشاءاللہ شیخ اللہ شیخریقت عمیر سنت کے مدنی مذاکرے بھی ہوں گے اور رات دیر تک یہ معاملہ جاری رہے گا اور اس کے بعد کل انشاءاللہ ایک اسپیشل سلسلہ آپ دیکھیں گے مدنی مذاکرے کے فورن بعد ایک ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ ہم ایک چیز ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں کل سلسلہ آپ دیکھیں گے اجتماعی ذکر و نعت کے بعد زیارات تبرکات مقدسہ اور بہت پیارے پیارے تبرکات کا دیدار آپ کو ہم کل کروائیں گے اور اس کے بعد پھر بلیسنگز آف غوث اعظم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے اس کا ٹاپک بھی سیرت غوث اعظم ہوگا اور کل اللہ ہم کچھ طویل سلسلہ کریں گے ہمارے نیت ہے, آپ کی فرمائشیں بھی شامل کریں گے اب سلسلے کا وقت استعمال کی طرف ہے آپ کو جاتے جاتے ایک تحفہ دے کر جاتے ہیں جی ہاں ایک ایسا تحفہ ہے جس پر آپ نے کل عمل کرنا ہے وہ تحفہ کیا ہے نسخہ بغدادی سبحان اللہ سارا سال آفتوں سے حفاظت کا یہ نسخہ ہے تو ضرور عمل کیجئے گا آ, میں انگلش ہمارے مبلک سے کہوں گا تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں اور انگلش میں بھی اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا ربی الغ کی گیارہویں شب یعنی بڑی رات سرکار غوث آزم رضی اللہ ترو کے گیارہ نام اب آخر ابھی آخر پڑھ لیں اور گیارہ نام پڑ کر گیارہوں پر دم کر کے ان شاء اللہ حفاظت ہوگی تو کل رات ہے ہو سکتا ہے آج کئی جگہوں پر گیارہویں شریف کی رات ہو آج بغداد معاللہ سے ہمیں اسلامی بھائیوں نے رابطہ کیا تھا وہاں گیارہویں شریف کی رات ہو چکی ہے تو جہاں جہاں دنیا میں آج گیارہویں شریف کی رات ہے وہ گیارہ نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یا شیخ محی الدین یا سید محی الدین یا مولانا محی الدین یا مخدوم محی الدین یا درویش محی الدین یا خواجہ محی الدین یا سلطان محی الدین یا شاہ محی الدین یا غوث محی الدین یا قطب محی الدین یا سادت عبد الدر محی الدین یہ گیارہ نام اول گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ کر گیارہ خجوروں پر کل رات یعنی گیارہویں شریف جہاں بھی ہے آج ہے تو آج ورنہ کل رات پڑھ کر دم کر لیجیے خالی لیجیے اسی رات کو انشاءاللہ سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی تو حضور اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں نام تو اسکرین پر چلتے رہیں گے آپ اس کی جو برکت ہے وہ بیان کر دیجیے the 11th night of Rabbi Al-Akhir which is uh, Gyanne uh, a person who recites the 11 names special names that are coming up on the screen of Sheikh Abdul Qadir Jilani tarano, and recites Durud-e-Paak 11 times before and after and then glows on 11 days and then eats them that night all year he will be اسی طرح ایک اور بڑا پیارا جیلانی نسخہ بھی لے لیجیے دیکھئے مدنی چلن کتنے پیارے پیارے علاج دے رہا ہے پیٹ کے درد کے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جن کے میں پیٹ میں پرابلم ہوتی ہے ربی الغ شریف کی گیارہویں رات یعنی جو کل رات ہمارے یہاں پاکستان میں آئے گی ہو سکتا دنیا میں آج بھی کہیں ہو تین کھجورے لے کر ایک بار سورہ فاتحا اور ایک مرتبہ سورج خلاس اور پھر گیارہ مرتبہ یا شیخ جیلانی اللہ البدد اول کاخر ایک ایک بہادر شریف پڑھ کر ایک خجور پر دم کیجئے اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری پر بھی پڑھ کر دم کر دیجئے یہ خجورے راتوں رات کھانا رات ضروری نہیں ہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری مثلا پیٹ کا درد قبض گیس پیچس کے پیٹ کی السر وغیرہ کے لیے مفید ہے تو انشاءاللہ اللہ کل یہ بھی وظیفہ کریں گے میری نیت ہے انشاءاللہ اگر ہماری مدنی چینل کی مجلس سے انتظام کر دیا تو ہم کل لائیو انشاءاللہ یہاں بھی لے کر آ جائیں گے اور دم بھی کریں گے انشاءاللہ اور رات خجورے بھی کھائیں گے اور انشاءاللہ مدنی چنل کے ناظرین آپ اپنے گھر میں کھجورے لے کے بیٹھ جائیے گا ہم آمان آمان آپ کے سامنے دم کریں گے آپ بھی آب کو تو نہیں کر گے دم خود کر گا اور پھر مل کے سلسلہ بھی کریں گے من سنیں گے اور کھجورے بھی کھائیں گے ڈیفائن کر a person who's got stomach problems, ulcers, acid, if on this night, on the 11th night of uh, Rabbi Al-Akhir, if he takes three dates and recites Surah Fatiha and Surah Ikhlas three th once, and then blows on them after reciting the name of Sheikh Abdul Qadir Jinnani, mm. no, InshaAllah he'll be cured from all... شیخل جیلانی اچھا آپ یہ اسکرین پر تو ہم بار بار چینل پر بھی دکھا رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ اس نسخے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کئی نام ایسے ہوں گے جو آپ کو یاد نہیں رہے ہوں گے تو وہ کہاں سے حاصل ہوں گے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے مجھے امید ہے کہ ہمارے بینرز لگے ہوئے ہوں گے ورنہ ایک رسالہ ہے جنات کا بادشاہ Uh, king of jinnat jin کنگ آف جنس بھی انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی اور بھی زبانوں میں ہوگا مدری مدری پنسرے میں بھی ہے مدری پنسرے میں بھی ہے تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ جو ہے آپ اس پر جائیے اور اسے ڈاؤن لوڈ کر دیجئے اس کو پرنٹ کیجئے ای میل بہت سارے لوگ کرتے ہیں میسجز بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ بڑا اچھا جیرانی نسخہ ہے بغدادی نسخہ ہے اس کو فارورڈ کیجئے لوگوں کو تاکہ شاید کوئی مریض اچھا ہو جائے ہماری جناب رسالہ بھی دیکھ رہے ہیں جنات کا بادشاہ تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں اور بھی بہت سارے مدری پھول یہ جو آج ہم نے سنی تھی چائنیز جن کی وہ بھی اس میں اور اس میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں موجود ہیں بہرحال غوث پاک کی شان کیا ہے ان کا نام لے کر خجورے کھالے تو بیماریاں دور ہو جائیں تو میرے غوث پاک کی شان کیا بلند ہوگی کل ایک بار پھر حاضر ہوں گے گیارہویں شریف کے لیے میں یہاں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا ہمارے غوث پاک نے بہت عبادتیں کی بہت روزے رکھے بہت غوافل پڑھے اگر ہم غوث پاک کے چاہنے والے گیارہویں شریف منانے والے ہیں میں چاہتا ہوں کل جمعرات بھی ہے رحان اللہ تو گیارہویں شریف کے استقبال کے لیے اگر روزہ رکھ لیا جائے اور جمعے والا دن گیارہویں شریف والا دن ہوگا اس دن بھی روزہ رکھ لیا جائے تو جمع رات اور جمعے کا دن ملا کر روزہ رکھنا وہ بھی بہت ساری برکتیں لاتا ہے اور انشاءاللہ شاء شریف کے روزے کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کے ہم سب کو غوث پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے اور جو ہم نے وظیفہ سنا اللہ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مصیبتوں کو بھی دور فرما امین بجا نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم